برانا مختار موردن کو حضرت العلامہ طاول بنیالی سے مختلف بیانوں بی تری سی موضوع پارا زمنگ دکان پتہ پت یا شاعری توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان کلازہ نژد مین چوک جہانگیرا رو سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک دس ایک سو چوبیس الصراط سد الصراط کئی درسن میں ایا اییا کنا بدھو و اییا کنسطائن کی تفصیل اور تشریح کے سلسلہ میں عبادت کا مفہوم عبادت کی تعریف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 جس کام کے پیچھے وہ عقیدے ہوں گے وہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنائیں گے آمد. پہلا عقیدہ یہ کہ جس ہستی کے لیے جس ذات کے لیے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 اس کو کلی اختیار ہے وہ مالک ہے وہ متصرفی الامور ہے اس کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت حاصل ہے یہ دوسرا عقیدہ یہ دو عقیدے ہر تعظیم کو کیا بنائیں گے پھر ہم نے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ دونوں سفتیں عالم الغیب ہونا مختار کل ہونا یہ سفتیں اللہ کی ہیں جس میں یہ سفتیں پائی جائیں وہ کون ہوتا ہے الح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 وہ بدلی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے قول زبان سے ہے اس کو کیا کہیں گے پکائیے آپ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں تین, تین قولی عبادت اس کی تشریح کریں گے تو بات کھلے گی انشاءاللہ یہ تو ایک خاطف ہے جو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتی قولی عبادت ایک بدلی عبادت دو مالی عبادت تین کوئی عبادت ان تین قسموں سے باہر نہیں کوئی عبادت لے لیں, لیں آپ اس کا تعلق ان تین قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ ہو ضرور ہوگا نماز میں کتنی عبادتیں ہیں دو شاہ نماز میں کتنی عبادتیں ہیں دو ایک عبادت نماز میں ہے قولی. سبحان اکل و بے ہم دے سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ ربنا لکل حمد یہ کون سی عبادت ہے اللہ اکبر پکار صدا بلانا جس کا تعلق زبان اور کول سے ہے کولی عبادت اور نماز میں دوسری عبادت کون سی ہے بدنی ہاتھ باندھنا رکوع کرنا سجدہ کرنا اتحیات بیٹھنا نماز میں دو قسم کی عبادتیں ہیں حج میں حج میں تینوں عبادتیں جمع ہیں حج ایک ایسا رکن ہے جس میں تینوں عبادتیں جمع ہیں کولی بھی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 چلنا یہ ساری بدلی ہیں اور حج میں تیسری عبادت ہے کولی ایرام رام بانتے ہی کہتا ہے لبیک اللہ لبیک لا شریک لکا ان انمدہ و نعمت لک و لا شریک لک یہ قولی عبادت ہے وہ دعائیں مانگتا ہے التجا کرتا ہے سدائیں بلند کرتا ہے تینوں عبادتیں حج میں جب جمع ہو گئی اور نبی پاک نے فرمایا الحج الحجو و حج نام ہے پرا گندہ ہونے کا پسینہ بہ رہا ہے بال بکھرے ہوئے پاؤں میں چپل ڈالے ہوئے کبھی مینا کبھی مزدلفے کبھی عرفات عرفات سے رات کو بھاگے مزدلفے آ رات کاٹی مینا آ شیطانوں کو کنکریاں مارنے بھاگو کنکریاں مار لی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 انہیں بھی یا اللہ معاف کر دے ارفات کے میدان میں اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی فرمایا اپنے حق کو معاف کر دوں گا لیکن جو بندوں کے حق ہیں وہ میں معاف نہیں کرتا ہوں وہ اس کو سزا ملے گی آپ فرماتی ہیں پھر میں مضدلفے میں پلٹا وہاں مغرب اور شاہ کی نماز پڑھی صبح کی نماز اندھیرے میں مسدلفہ پڑھنی ہوتی ہے اندھیرے میں نماز پڑھ کے نبی پاک کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے صاحبہ کہتے ہیں اتنے ہاتھ نبی پاک نے بلند کر دیے کہ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 وہ گندگی کی حالت میں حج کے اندر تینوں عبادتیں جمع ہیں قولی بھی مالی بھی اور بدلی بھی زکات کے اندر کون سی عبادت ہے شاہباز مالی قربانی کے اندر کون سی عبادت ہے دو مالی بھی کولی بھی مالی بھی کولی بھی ایک تو مال خرچ کیا جانور خریدا پھر جب اسے جبا کر رہا ہے تو زبا کرتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ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 لوات طوطے کی طرح رتی لتائی نماز پڑھی جاتی ہے نا اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہو جو اس کے معنی کو جانتے ہو اس کے مخہوم کو جانتے ہو جب تک بندے کو معنی کی سمجھ نہ آئے اس وقت تک عبادت کا لطف بھی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 میری قولی عبادتیں کس کے لیے اللہ کے لیے یا اللہ میری وہ عبادتیں جس کا تعلق میری زبان سے ہے جس کا تعلق میرے قول سے ہے وہ عبادت میں کروں گا تو صرف تیری ہو للہ میری قولی عبادتیں للہ کس کے لیے اللہ کے لیے بس اور میری بدنی عبادتیں بھی کس کے لیے اللہ کے لیے بس تی ہو اور میری مالی عبادتیں بھی کس کے لیے یہی میں ہے کوئی عالم اس کے سوا میں نہیں کرے گا اس لیے میں نے آپ کو چھوٹ دی ہے اگر مجھے کوئی شک ہوتا تو میں کہتا کہ فلانے خیاانت کی ہے یا فلاں نے غلط کیا ہے ان لفظوں کا معنی غلط کوئی عالم نہیں کر سکتا چاہے اس کا جس فرقے سے تعلق ہو اتحیہ تو میری قولی عباتیں کس کے لیے وہ میری بدنی عباتیں کس کے لیے وہ اور میری مالی عباداتیں بھی کس کے لیے اللہ کے لیے ہر نماز میں آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کولی بدنی مالی تینوں قسم کی باتیں کروں گا تو کس کی کروں گا اللہ کی کروں گا قرآن پاک میں ایک جگہ دیکھیے سفر نمبر ہے ایک سو چھتیس سورت کا نام ہے سورت انعم پارا ہے آٹھواں پارا آٹھواں سورت کا نام سورت انعام اور سورت انعام کی آیت نمبر 162.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 بے شک میری نماز نماز میں کتنی باتیں شاباش پہلی عبادت کولی دوسری عبادت بدنی بے شک میری نماز و نوسو کی اور میری قربانی قربانی میں کون سی عبادت ہے قربانی میں مالی اب کتنی باتیں آ گئی تینوں سلاتی بے شک میری نماز و نوسو کی اور بے شک میری قربانی کیا مطلب میری بدنی عبادت ان سلا میری قولی عبادت میری بدنی عبادت و نو اور میری مالی عبادت و ماہیا اور میرا زندہ رہنا و مماتی اور میرا مرنا للہ کس کے لیے مبارد. معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں قسم کی باتیں کرنی ہیں تو کس کی کرنی ہے مبارد. نبی پاک کو یہی حکم ہو رہا ہے میری نماز للہ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 کرنا چاہتے ہیں ذرا اسے ملازہ کیجیے کیوں میرے اللہ کیوں میرے اللہ تیری ہی عبادت ہو کولی بھی تیری ہی عبادت ہو مالی بھی تیری ہی عبادت و بدنی بھی سجدہ صرف تیرا رکو صرف تیرا ہاتھ باندھ کے زاریاں صرف تیرے آگے پکار صرف تیری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 وان چڑھانے والا شریک کلہ لا شریک الح اس کا کوئی بھی شریک ہے نہیں ہے نہ مالی عبادت میں نہ کالی عبادت میں نہ بدلی عبادت میں نہ پکار میں نہ نظر و نیاز میں نہ سجدے میں نہ یہ ہاتھ باندھ کے زاریاں کرنے میں لا شریک الحو اس کا کوئی بھی شریق نہیں ہے و بے کا او میری امت کے لوگوں تم کس باغ کی مولی ہو و بے کا مجھے بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے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 نبی پاک تشریف نہیں لا رہے تھے ہجرت کر کے ایک دن پھر آیا مدینے پہ بہار آ گئی نبی پاک اس دن داخل ہو رہے ہیں حضرت ابو بکر ساتھ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی انسار کی بچیاں ہیں جو انہوں نے نبی پاک کو دیکھا تو ان بچیوں نے ایک ترانہ شروع کیا تلال بدرو علینا من سنی یا تل ودائی وجب شکرو علینا ماد آل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 چودویں کا چاند ہم پہ طلوع ہو گیا ہے سنیات ودا گھاٹوں سے چودہ کا چاند آ گیا ہے وجب شکر و علینا ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں ماد آل اللہ دائی جب تک یہ دعوت دینے والا ہم میں موجود ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں نہنو بناتے تارے کی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 پر اب اس کے قدم آگے نہیں بڑھتی ہے اسی پہ رہ گیا زبان دان تھا بھی جانتا تھا ماہر تھا سب کا استاد تھا پھر اس نے کلم ہاتھ میں پکڑا اور اس نے آگے لکھا ان کا رب کار ان شانیہ کام کا الشر کہتا ہے مجھے رب کی قسم ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا سمجھ گیا نا دان تھا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 پورے پرانے پاک میں بیان کیے ان تمام مسائل کو سورت توسر میں بند کر دیا ہے ان نہ آ تو نہ کرو سر لے لے ون ہر میں کہا کرتا ہوں میں نے کیا کہنا ہے ہمارے حضرت کہا کرتے تھے شیخل قرآن مولانا غلام اللہ خان نے بیان کیا وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ واہ بچرا کا وہ مرد کلندر جس نے جنگل میں قرآن کا منگل لگایا اور تفسیر پڑھانی شروع کی اس مرد درویش نے وہ کہا کرتا تھا کہ پورے قرآن پاک میں تین مضمون بیان ہوئے ہیں چوتھا کوئی مضمون قرآن پاک میں بیان نہیں ہوا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 برباد کر کے رکھ دوں گا ادب بیان کیا مقام بیان کیا کہیں فرمایا وزاں بلزا سجا ماں ودا کا ربو کا وما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 تیری وحدانیت کو بیان کرتا ہے لوگ تجھے لہو میں نہا دیتی ہیں وکیل ہی یا ربے میرے پیغمبر گھبرایا نہ کر جن ہوٹوں سے تُو میرا نام لیتا ہے میں تیرے ہوٹوں کی قسم اٹھاتا ہوں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 پیغمبر اس لیے قسم نہیں اٹھاتا ہوں کہ وہاں میرا گھر ہے اس لیے قسم نہیں اٹھاتا ہوں کہ وہاں حضر اسود ہے اس لیے قسم نہیں اٹھاتا ہوں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے سفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں زم دم ہے پھر میرے اللہ مکے کی کون سی چیز کے ساتھ تجھے پیار ہو گیا فرمایا میں لم دے مکے کی شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہاں میرا محمد چلتا پھرتا ہے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 رب پھر تیسرے پارے میں جا کے بیان کیا اللہ اللہ اللہ ہوں الحیوم پھر جا کے آگے بیان کیا اور فرمایا شاہد اللہ ہو شاہد اللہ ہو اللہ الا اللہ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 معبود کوئی نہیں بل ملائے کتو اور میرے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں یہ پیغام محمد ہے فرمایا فد اللہ نخل سین اللہ الدین بس پکارو اللہ کو خالص اس کی پکار پھر پیغام دیا فا بہ نخل صلاح الدین بس عبادت کرو اللہ کی خالص اس کی عبادت کرنا پھر پیغام دیا کول کا فرون لا بدما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 مقام محمد الرسول اللہ مقام محمد الرسول اللہ انا تو کوسر کیا مینا ہے کوسر کا میں نے لوگ کرتے ہیں قیامت کے دن حوض کوثر ملے گا بس کوثر کا یہی مین ہے کوثر کا مینا ہے خیر کثیر کوثر کا مین ہے خیر کثیر اتنی بھلائی جس کا حد و حساب کو ہی نہیں جس کا حد و حساب کوئی نہیں کوثر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 میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں بنا جب چوتھا بیٹا فوت ہوا تو مشرقی مکہ نے کہا مسل تو چلتی ہے بیٹوں سے نام تو زندہ رہتا ہے بیٹوں سے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 اکلوتا بیٹا ماں کا پالا اس کو پتا تھا पता کو پتا چلے گا ماں بال کھلے باہر वापस आएगा فوراً واپس آئے گا ساد آئے فرمایا ماں چھاؤں میں آ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں کہتی ہے میں مر جاؤں گی یہاں سے نہیں اٹھوں گی ورنہ تم واپس آ جا اور ساد ایک لمحہ ذائقے بغیر کہتا ہے ماں تیرے جسم میں کتنی نو ہے کتنی نو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 کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی وہ کوشر ہم آپ کو عطا کریں گے آپ کو کوشر کا ہم ساتھی بنائیں گے ایک کوشر ہم نے آپ کو دنیا میں دیا قرآن پاک کی شکل میں اور ایک کوثر ہم آپ کو آخرت میں دیں گے حوضے کوشر کے شکل میں لیکن میرے پیغمبر اپنے امتیوں کو بتا اگر اس کو سے پانی پینا چاہتے ہو تو اس کوسر سے بھی پیو جس نے اس کو سے پانی نہیں پیا وہ اس کوسر سے بھی پانی نہیں پی سکے گا اس کو سر سے پانی وہی پیے گا جس نے اس کو سر سے پانی پیا انا تو اینا کل اس میں بیان کیا مقام ہے محمد رسول اللہ فسلے سلے میں نا نماز پر میرے پیغمبر نماز پڑھ لے ربک کس کے لیے نماز میں کتنی باتیں کون سی کولی ایک بدلی دو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 یہ تینوں قسم کی عبادتیں کرنی ہیں تو صرف کس کے لیے کرنی ہیں اللہ تعالیٰ مل توفیق تھا الحمدللہ رب العالمین اے دلوں کے راز بہتر جاننے والے میرے مولا اے دلوں کی دھڑکنیں اور چھپے ہوئے وسوسے سے جاننے والے میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے نظریات کو بہتر جانتا ہے تو ہمارے خیالات کو یہ جو ہم درس قرآن کی محفل سجاتے ہیں اور لوگ دور دراز کے علاقوں سے یہاں تشریف لاتے ہیں میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم تیری رضا کے لیے کرتے ہیں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں کسی کو راضی کرنے کے لیے یہ محفل نہیں سجتی اپنی نمود و نمائش کے لیے ہم نے یہ محفل نہیں سجائی تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے یا اللہ یہ تجھے راضی کرنے کے لیے یہ سارے لوگ ہفتے میں ایک دن لگاتے ہیں میرے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جاتے میرے اللہ سب سے بڑی نعمت ہے تیری رضا یا اللہ ان سب کو اپنی رضا عطا فرما ان سب کو اپنی رضا عطا فرما یا اللہ تُو ان کا آنا قبول و منظور فرما یا اللہ میرا سنانا ان کا سننا اس میں کوتاحیاں بھی ہیں اس میں غفلتیں بھی ہوں گی لیکن یا اللہ نیت نیک ہے تو ہمیں اس کا اجر عطا فرما تو ہمیں اس کا بدلہ عطا فرما یا اللہ اس کا اجر عطا فرما یا اللہ آخرت میں اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے ذخیرہ بنا دے یا اللہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے یا اللہ یا اللہ وہ درد توحید کا اور وہ درد شرک کی نفرت کا جو تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا کیا یا اللہ وہ درد ان سب لوگوں کو عطا فرما دے یا اللہ مجھے بھی ان سب لوگوں کو وہ درد عطا فرما توحید کا وہ درد عطا فرما یہ درد کہ اتنا میٹھا مسئلہ اتنا میٹھا اور پیارا مسئلہ یا اللہ جو شرک کی دل, دل میں پھنسے ہوئے ہیں لا علمی کی وجہ سے یا اللہ یہ ذائقہ انہیں بھی چکھا دے یا اللہ یہ مٹھاس انہیں بھی چکھا دے یا اللہ وہ لا علمی کی وجہ سے مارے ہوئے ہیں کوئی قصور نہیں ہے عوام کا کوئی قصور نہیں ہے جہاں تک ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں واللہ عوام کا کوئی قصور نہیں ہے مولویوں نے غلط رستے پہ ڈالا ہے مولویوں نے غلط رہ لگائی ہے عوام کو بےچارے سادہ لہو عوام ہیں ان کو کہا گیا ان کے نزدیک نہ جاؤ یا اللہ یا اللہ یہ جو درخت سننے کے لیے آتے ہیں ان کو یہ درد تتا کر کہ یہ اس مسئلے کو آگے پہنچائیں اس دعوت کو آگے پہنچائیں میرے اللہ ان کو دائی بنا یہ اپنے آپ کو دائی کیوں نہیں بنانا چاہتے یہ ایک قدم آگے کیوں نہیں اٹھاتے یہ صرف سننے والے ہیں میرے اللہ یہ اسی پر بند ہو گئے ہیں کہ ہمارا کام ہے صرف سننا آگے بتانا آگے دعوت دینا ہمارا کام نہیں ہے یا اللہ یا اللہ سننے کے بعد جو دوسری منزل ہے سنانا میرے اللہ وہ دوسری منزل بھی ان کو عطا کر دے دوسری منزل پہ ان کو کھڑا کر میرے اللہ ان کو دای بنا ان کو دین کا داع بنا ان کو توحید کا دای بنا یہ اس مشن کو آگے پہنچائیں لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں لوگوں کو قائل کریں تاکہ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے توحید لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تمام بیماروں کے لیے دعا کیجئے اللہ سب بیماروں کو شفا کامل آتا فرمائے ہمارے شہر کے عالم ہیں مولانا شیر محمد صاحب وہ گزشتہ کئی دنوں سے ہارٹ اٹیک انہیں ہوا ہسپتال میں داخل ہیں بیمار ہیں انہوں نے آج کہلا بھیجا ہے کہ سارا مجمع ان کے لیے دعا کرے ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ انہیں صحت آتا فرمائے اللہ انہیں صحت کامل عطا فرمائے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے بارش کے لیے دعا کیجئے اللہ باران رحمت نازل فرمائے جو ہمارے لیے زحمت نہ بنے ہماری زمینوں کے لیے ہمارے رستوں کے لیے وہ زحمت نہ بنے رحمت تو رحمت اللہ مغیسا یا اللہ رحمت کی بارش برسا خوشگوار بارش برسا وصل اللہ